والسلام تو وصلہ ملا عباد خصوصا سی الانبیاء ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غضاء رسولنا بي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سیدی يا رسول اللہ دو سلام الله والا تو سلام کا یا نور اللہ. شاد ایش سوائ شاد با علیہ کنارہ شریف پہلی مرتبہ شرف خدمت حاصل ہوا مجدو کریم صاحب دربار پر انوار دی روحانیت کا دارین دی سعادت سادت بخش قدم قدم خیر مقدر فرما دے کیونکہ اور اسے مبارک دستارے فضیلتار فضیلت مبارک تقریب بھی جناب نے ملازہ فرمائی نہ موضوع اسے مناسبت ناری نبی اکرم صلی اللہ تعالی اور ان میں سید عالم صلی اللہ تعالی دے تین وارث اور ان میں صوفیاء اولیاء فخرا کی برتری سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تین وراث کا چھیا عش کے رحمان اور تعلیم کتاب حکمت یا انچا آخو تین وراثتیں چھٹی ایک وراثت ہے الفاظ قرآن مجاد کرن دی دوسری وراثت ہے عشق دی تیسری وراثت ہے <orton> علم تین وارس بنتے نے حافظ عاشق آشق پرانے مجید نے انستا اور وارسا کا اشارہ فرمایا ہے عبارت تے فرما رہی ہے قرآن دی نبی پاک دے صفات تین ایک صفت ہے یتلو علیہم آیا نبی اللہ دیا آیات تلاوت فرما تو تلاوت دا تعلق ہے الفاظ نا <وَيُزَّكِّهِم> وسری سفر نبی دوسری شان ہے کہ انہوں صاف فرما دے پاک فرما پاکی دا, پاک دا تعلق ہے تزکیے دا تعلق ہوں دل نہ روال محمل کتاب ابل حکمت کتاب و حکمت کی تعلیم دے نبی پاک دی تیسری سفر سے اس دا تعلق ہوں اقل نہ الفاظ اران محفوظ کرنا یاد کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ قرآن نظم قرآن نو تلاوت فرما سنسلان تلاوت الفاظ دی ہونی ہیں قرآن او اکرام الفاظ دی بجائے نظم کا لفظ بول دین کیونکہ نظم کا مانا ہوں لڑی نڑی اچھا تو گویا قرآن مجید دے الفاظ جڑے نے اے موتی نے جڑے اللہ تعالیٰ نے لڑی اچپروے ہوئے نے او دیوچ وچ بے لفظ دے لگوئی معنی سٹنا ہوں ہے تو علماء جڑے نے او عدب کر دیا لفظ دی بجائے نازم بول دینے چلو لازم لفظ بولو سوکھا کرن دی خاطر نازم بولو ادب دی خاطر مطلب تے ایک کوئی ہے نا یتلو آلہم آیات ہی نبی مومنا اللہ تعالی دے قرآن دے الفاظ دی تلاوت فرما ہوں الفاظ دی تلاوت اے نبی سفت ہوگی جو زکیہم حم نو پاک کر دینے نبی دی دوسری صفت ہوگی جو اللہ کتاب و حکمت دی تعلیم دے یہ دوسری صفت ہو گئی حافظ بھی ہوئے سرکار وہ بھی بے مثال آف خود وہ نظم دل سے اترے پھر وہی دل شریف اس نظم مبارک نو زبان نال ادا فرماوے تو حافظ بھی ہیں مزکی پاک کرنے والے بھی ہیں تے معلم بھی ہیں اے سرکار دیاں تین شانا نے تین خاص سفت نے اور آپ سینہ مبارک اکل شریف چ اللہ تعالی نے یہ سب رکھیے آپ مجموع ال بہور نے ایک تیس چوتھی سفت حاکمیت بلا لَا يُؤْمِنُونَ ماتا منہ یہ سنا چوتھی صفت علحدہ ذکر ہوئی حاکمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم قرآن دے حافظ نے دل دزکی نے قرآن دے الفاظ دی تلاوت فرما نے دل دزکی نے کتاب و حکمت دے معلم نے لیکن ہاکم ہو دا دا فرمایا کہ حضور سرکار دا نائب حاکم جڑا ہونا ہے نا وہ ان تو باہر نہیں ہو سکتا جی ہے پھر حضور دا نائب نہیں کسی اور دا ہی آئی کہ نہیں آئی ہوں تین س... شان تین دا سینہ مبارک رکھد نظم دے حافظ نے اور تلاوت فرما نے امت دے. نظم قرآن سنان دے نے غور فرمانا مکھن باد چ نکلنا اور جدو مکھا نکلنا تصا آخنا لیا پہلی بار سنیا پہلا سنیا سنایا پھر فائدہ تو نہ آیا ایڈی جی دور آن کا تو عزیزم غور فرمانا آپ مجموع بہور نے سب سمندر آپ سینے چ نے ہر شانا جہیا ذکر ہوئی تابیر ہوئی تالی تلاوت کرنے والے مومنوں کو دوسروں کو حفظ کا تعلق اپنے نا تلاوت دوسروں یتلو ال ہم تو آپ تلاوت کردے آپ مزکی نے دل پاک کر دینے آپ کتاب و حکمت معلم نے ٹھیک ہے اے ہے ذکر اینا صفتان دا شاننا دا ذکر اے دے افتتا تین ادو دا اشارہ ملنا اشارہ تین دا کیڑی وراثت نظم قرآن دا حفظ دل پاک کرنا کتاب و حکمت دی تعلیم دینی یہ اگے وراست نبی ٹوی وارس ہوں بن گئے تین حافظ ان لفظ یاد کیتے دل نا کرے آشق تبج نہیں فرمائی نہیں کتاب حکمت علم محفوظ تین وارث ہوں سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبارک دور صحابہ اہل بیت دا وہ ایڈے عظیم لوگ سن کہ انہوں دے سینے سونے نبی زیادہ ایسے سن جنہوں نے سینے مبارکہ نے تینستا نبی دے سینے تو اپنے تع محفوظ کیا خلفائے جلیل القدر صحابہ اکرام کرام سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تین وراصا نو اپنے سینے جو محفوظ فرمایا او بڑے وارسے کامل کیوں وارث کامل کہ تینے تینستا چ لے تینے حفظ بھی آ گیا تلاوت بھی آ گئی نظم محفوظ کیتی عشق نال سینہ پاک کیتا عشق دی وراصت بھی لے لی اور علم کی وراست بھی کتاب حکمت دے معنی اور احکام حکام اللہ تعالی فرمایا کی الكتاب یو ال محم ال کتاب اب الکما سینے علیہ السلام دنوں وارث نے وارسکا دور من وہ پہلا طبقہ اس مبارک طبقے کے اندر کامل وارث زیادہ سن حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی سب تو تعلی دور میں محمد بار سب تو تلا سنگت میری سنگت کیوں کہ میں محمد نے جو اللہ تو لیا ہے دی مکمل وراثت رکھنے والے بہتے, بہتے نے اور تمام وراستا نو سینے جمع کرنے والے زیادہ سن تو فرمایا فلاح تم مینا لو والی تو کلی لو مل آخری آگا جیویں جیویں وقت لنگ دیا گزریا ہے شر زیادہ ہوا ہے خیر گھٹی گٹی کامل وارث گھٹ دے گئے تو وراست تقسیم ہوں گئی کوئی صرف نبی دے نظم تلاوت اور حفظ دے وارث بنے تو کلے حافظ بن گئے کوئی صرف عشق دے وارث بنے کلے عاشق بن گئے کوئی علم دے وارث بنے تو کلے عالم ہو گئے کئی نے دو نٹا کیا پہلی اور آخری کئی نے دو نٹا کیا آخری دولیاں دو کیتا کئی کلے کلے رہ گئے حضرت با... ہوں حضور سیدنا نہ باجزد بستامی فرماندے نے ایک اللہ دا فقیر سی آرف بلہ شریعت مسئلے میرے تو سیکھتا سی میں عشق او دے تو سکھ دا سی اے, تو اے اختراک ہو سکتا کل دی وراثت بہت کٹ سینے چاہی سمجھ نہیں لگی نے حضور موہڑا شریف والے تاجدار گولڑا ورگے تاجدار موہڑا ورگے کہ تینوں وراستا نو کٹے رکھن سینے کلیلو منل آخری اشارہ اس پاس پچھلیا رح گے اگلیاخر ات فیض سونا نبی اپنے سینے مبارک نال براہ راست دے رہے تو جڑے سامنے بہ کے فیض لے گئے سبان اللہ گل سمجھو ذرا ہوں ادھر دیکھ تین تینستا تین وارث اور محلے وراثت ہوں دس لگا وراثت دا محل جتھے وراثت محفوظ ہوں اللہ تعالی نے ادر واسطے دو, دو چیزاں بنایا عقل ایک دل نظم قرآن لفظ قرآن ان دو کا تعلق عقل نال عشق ادا تعلق دل نی علم ادھر آد گیٹ کا فاصلہ علم ادھر آکل چاہفوظ ہوں حفظ اتنا اقل چ محفوظ ہوں نظم خوران اور درد ہاں ہاں ہاں ہاں آزی سون علے ماں آنت تم ہری سنالے کمو منی نہ رو ری نبی درد نابت نہ کردہ دل ن تعلق رکھد عشق کا ماہل کون ہے دا کونے دل تے علم تے حفظ کا ماہل کون ہے اقل اسلندر اقبال دشر بطور شاہد پیش کر د اقبال فرماؤں برا نمان برا نمان ذرا آزماں کے دیکھ اسے برا نمان ذرا آزما کے دیکھ اسے فرنگ دل کی خرابی فیرت کی معموری ارد کرنا وا قرآن دفظان نبی علم نال اقل آباد ہے نبی دل عشق دل آباد ہے پھر سمجھا اقبال ونڈ کی تھی آند یار برا نہ ماں ایویں ناراض نہ ہو تو ہی ازمال ہے میں بھی ازمایا فرنگ دل کی خرابی خیرت کی معموری اکھیر فرنگی تعلیم دل خراب ہو جقل آباد دل کی خرابی خرد کی معمولی پتہ لگا اس شیر تو دل واسطے کوئی اور چیز جہد دل آباد ہوتا ہے تعلیم نار دل ہی آباد ہوتا اقل پاوے آباد ہو جا توجہ نہیں فرمائی تو دل دل عشق محل تو عقل علم حفظ کا محل ہے لیکن عجیب دل گل ہے اللہ نے توجہ ذرا عشق دل دلچاو تو دنیا برباد دل آباد علم مکل چاہے دنیا آباد بار، بار، بار، بار، بار، تے جے ادھر عشق نہ آوے تے پھر دل برباد, دل برباد, دل برباد، تے جے اللہ تعالی کرم چا فرماوے تو دونوں چیزاں کٹیا تا فرماوے فر دنیا بھی آباد تے دل بھی آباد توجہ فرمائی نہیں ایک شاید دل آباد کر دی لیکن یہ بھی نال دیا اقبال جڑا فرما گیا نا خرد کی مہاموری خرد کی تیز بنا دینا اکل نو تیز شاطر چلاک یہ ایک اور چیز ہے اکل نو نفع نقصان سمجھا دینا یہ ایک اور بات میرا ایک موضوع کس جگہ تاواں گا موضوع دنمان ہے فنکاری اور اقل مندی میں فرق ایک اشارہ ایک پھر کسے لے دی کس بزاحتے اشارہ کافی اور میرے موضوع شیر پڑن مت گمراہ ہو جائے تو می گمراہی دا ازالہ کر سمجھ نہیں آئی اقبال فرماند ہے نا یہ سڈے کلام نظروں بغیر نہ پڑی فرماندہ نظر نہ ہو تو میرے بیٹھ نظر نہ ہو تو میرے حلقے سخن میں نہ بیسال فرما او جھلیا خیال کری میرا کلام بغیر نظروں پڑھنے لگ پویں تے جی میں تیز تلوار ہوں ساڈا کلام ایویں ہاتھ کٹ کے بہ رہے گا پہلو نظر تیز کر پھر فکیران دے کلام تے نظر تظر تا میں عرض کر برا نما ذرا آز کے دیکھ اسے برا نمان ذرا آز کے دیکھ اسے فرنگ دل کی خرابی فیرت کی معموری قربان جاوا سجنا نبی حفظ کی سبحان اللہ نبی علم بھی سبحان اللہ مگر سوکھے نے نبی عشق کی وراثت بہت हाफिज तेन थां थांम थां थां पर आशी तेन नुक के लबना पैण आश काम नहीं लभ दे हुई न आम जहां में कभी हुकूमत इश्त इश میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت ساز نہیں علم والیا کو سبق یاد ہو جاوے چھٹی کرا دے دے تے جے عشق والی کول سبق یاد نے چھٹی مک گئی ہونی تے قابل ہو پڑھن دے کلندر اقبال فرماندہ مقام عقل سے مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام, مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ فرما یار جدو اقل آئیے علم پڑھنے ذہین سا دن ہر ہے حاصل کر کے آئے پڑھ لیے غرب مشرق مغرب نہیں لیکن عجیب گل جدو عشق کے مقتاب قدم رکھا ہے نکلن جو گاریا توجہ نہیں فرمائی اقبال فرما میں مکام میں شوق آخ اکبال نے مکہ مقام عقل آخیا فرماندہ ہے میں عقل سے آسان گزر گیا اکبال مکہ عقل سے آسان اقبال مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزان جل من سا چلو عشق دم رکھا ہے کھوب گیا نکل جوگار کی سمجھنا گوس پاک میرا مرگے چند سالا جد لبن آئی پی سال جنگل توجہ نہیں فرمائی تا کر کے درویش گلتے گور ہوئے سوفیا ثابت ہو جانی کی مقدم کیوں نے آلمبی قدم آلم بھی قدم بھی قدم ہاف آشک بھی گمراہ کر جاندے حفظ بھی برباد کر جدو کسی آشک کی نگاہ آ علم بھی اباد کر جانا حفظ بھی اباد کر تو ہے دو بس پہ مرحبا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے توجہ بھئی توجہ دل بادشاہ بنا ہے سارے بدن بادشاہ دل پچھلی گل توجہ رکھنا مقام علم اقل مقام عشق دل دل سارے بدن دادشاہ دا ہوں توجو اقل وزیر یا بدر فرما نے اقل نواخ چوکیدار اکل چوکیدار دل کا چوکیدار لیکن تیو پتا ایک تیسری اندر ادر ہے جنو نفس کہ نفس چور نفس چور اقل چوکیدار دل بادشاہ اقل دور اقل دار نفس چور رلے نال نال نال تو دل کی حفاظت کردہ تو جے اے ظالم اے بے وقوف بن کے چور دل جاوے پھر لازمی اس چورڈ دے بادشاہ نابو رکھ کلندر اقبال ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پارسبان نے اقلی اچھا ہے دل ہے کے ساتھ رہے پاس پانے عقلی لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے کدو توجہ توجہ سجنا جدوں چور چی پھر چوکی دار دفے کر تاکہ جگا بچ جاوے جائے کا بہتی لنکا ڈھائے گل مشہور دوسرا جدو چوکیدار لے کے بندہ اپنے خاص یار دے کول یا اپنے گھر چوکیدار نو آخد تار خلو می خبردار اندر نہیں اونہ تیری آری تھاندر کوئی نہیں کیونکہ اندر یا یار اونے یا میں اونے اقبال فرماندہ جلا اکل دا چوکیدار کام تر کر مگر کسی ویل ایلیا چڈ بو رکھ لیا کر جدو اسے آوکیدار <سؤال> دل سیدا ہوا سارا جسم سدھا کیا مطلب اقل بھی سیدھی جدو دل سیدا ہویا اقل بھی سیدھی علم بھی سیدا بھی سیدا نفس بھی سیدا ہر ایک نیتے راہ دل اسلے پا دل دل بری عشق چکر قلندر اقبال فرما دے اکلو دلو نگا ارے مرش بے اولی ہے اولی ہے ایشی ہو ہوفقالیا کا بھی پٹا بہ جانا ہے علم والیا کا بھی بیڑا گرک ہو جانا ہے جی اشق والے راہ پرنا پڑ ان توجہ فرما عشق والے تین کیڑی جماعت لبن علمارے ہر پاسے لپنگے ہاں پھر ہر پاسے لپنگے لیکن واحد جڑی مشکل ترین تھے سب تو اچھی دولت نبی دی وراثت ہے عشق والی جے لپے گی تھے صرف درد والے ٹولے سنیے جے لپے گی جو بھی سجنا ہے درخ ہوں سفیا کیوں بادشاہ, بادشاہ بھی ان دے بوہیا کے دے چکتے نے فاقا کش فکیر دل کے پیرا دین تاں کر کے انہوں اہل دل کہ ہوں دل بدن دادشاہ وے جس بندے نے دل نو آباد کیا ہے حقیقت جگ د بادشاہ بن جی بھی خاتم ہو جافت بھی خاتم ہو جائیں جا دل کا بادشاہ بن بادشاہ بادشاہ کر کے لیکن اتاویہ کلبیا جی ترتیب تھوڑی جی دسا ہوں ایک ہے محبت ایک ہوندا ہے درد محبت اور درد یہ دو کیفیتیں الگ نے محبت فرشتیا ہے محبت, نئی. نئی محبت محبت محبت لیکن درد نہیں توجہ نہیں فرمائی نوی گل محبت ہے انساناں دے فرشتیاں دا فرق درد نالو تا کر کے کسی نے آخ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ارے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے لیے کچھ کم نہ نکے کر <تصفح> درد کدو بڑھ رہا تو محبت محبت فرشتیاں بھی ہے محبت ساری کائنات دی ہر شے بچ ہے کیوں کسی سائنس دان نے کہا کائنات کش سکل بھاری چیز اپنی طرف کھینچتی ہے میں خیا یار مزاف نال اتفاق نہیں مزاف نہ لے مزاف لے تھے اور چھکتی بھاری شاید نہیں چھکتی اگر باری چکتی پہاڑ بندے نو چھک لینا لیکن ایتھے تو اصا عجیب دیکھے اللہ دا فقیر فکیر ہولہ ہے مگر لکھا ہے چیک لینا ظاہر چرخ با بات نشی آ مت موہ ہفت چرخ پولا روم رو دے درد دے کا سردار فرما دے فرما دے اللہ دا فقیر فکیر آشقر کمزور ہوں مچھر بھی دے بچھر جسم نو چکر دے دے پر ادر اڈا طاقت والے سات آسمان پاسے پے ہوں معلوم ہوا ہوں کی وجہ ہے ظاہر ادا ہال واچن واچن کیوں پاچن کیوں چیکی کڑے جگ نو ادھر اشکایا معلوم ہوا سائنس دان سچ کہہ گیا اقبال برا نمان برا نمان ذرا آس ماگ دیکھ اسے برا نمان ذرا آز ماں کے دیکھ اسے فرگ دل کی خرابی خیرت کی معموری تا کر کے ڈی گھسی گل کی شکیل شہ کھینچتی ہے نہ شکیل نہیں چکتی کشش ضرور ہے کینات لیکن عارف کہتے ہیں یہ کہ سکل کی نہیں عشق کی کشش ہے کن تو کن دن مخیف بگتوان اور رفا میں مثال دینا ادھر رکھا ہر شہر عشق رکھا ہے ہر باغ نے لیکن درد کند لیکن رگڑ خان چکما کے پتھر میں آ گئے رگڑ کاندھا فرشتیا محبت ہر چیز محبت محبت محبت محبت جدو انسان دی روح توجہ درد کدو بنتا ہے محبت درد کدو پیدا کردی ہے یا محبت درد میں کب بدل جاتی ہے جد ف جی آ فراق تحبت درد بدل جرد ایک چھپی پیڑ تیلی بچ جی اگ چھپیے اسی طرح درد چھپیا ہے لیکن جدو جئی پی سمجھ رگڑ لگ گئی ہوں ظاہر ہوئے گی علامات کی بنتے اکاو آ کدی رنگ پیلا پی جدی ہو چائے خیالات ایک تہر جا ہر پاسوں کٹے جا ماں جدا محبت پہلوں سی جدو جدا ہوا ماں کا پتر جدو ماں تو جا حضرت یاکوب دے یا خوب کے دل چوسف کا پیار ترد کدو بنیا جدو یوسف جدا ہوئے حضرت یا خوب درد پیدا ہوا ہے درد ظاہر ہوا ہے آپ رو رو کے اکا دے بھٹے او آدھنے عشق جنا دی ہڈی رچیا شخش جنا دی ہڈی رچیا اور رومن हटी रच जा रोम कम हो नहा मिलते रोम ओ बिछिड़े रो रोमन तुरी سوال پیدا ہونا ہے چشتیاں درتی علامت رومنے رنگ فکا بوک نہ لگنی سہ وارس درد وجہ پیدا ہو نے جدو مل گیا تو میاں شاہ فرماندے نے ملدا بھی روڈ نے وہ در, وے در وے جدائی جئی رونا ہر کسی نم آ جی وسال ہوے تو یار کدھر جی پوجو نہیں فرمائی ادھر سجنا قربان جاو جائی پی فراق ہود بند درد نال علامات آشکار سے علامت اے پسر سر زردو تو چشم تر آشکر نشانیاں ہاؤ کے بھرے گا ٹھنڈے ٹھنڈے ٹھنڈے سا بھرے گا چہرہ درد گا چشم تر گی یہ علامات نے ارے سوال ہے مقدر کا جواب دے جا علامات مترد نہیں ہوتی <laughs> <laughs> کی مطلب بھی ہے درد بھی ہوں لیکن ادر پچا کے بیٹھا ہوں نہ اکاچ آسو آدھے نہ چہرہ پیلا پہ لیکن پچا کے بیٹھا ہوں اگر ونڈ دے وے جگ رو رو کے مر ج پرسوں رب تالا نے اوسلہ دتا ہوں توڑے جو دریا نوش ہیں خاجہ غلام فرید خرمان کوٹ مٹن والا توڑے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش ہیں اسرار دے سر پوش ہیں سامت رہن مارن مار خیر گل نو سمجھو فراق آ جئی آ درد ہے درد آرد بند بیماری بیماری نو دور کرنے بندہ علاج لبد علاج فراق دا وسال شوق وسال ہوں توجہ جی تو فراق تو بنیا درد درد, درد تو پیدا ہویا شوق وسال شوق وسال تو پیدا ہوں شوق تلب تلب تلب تلب شوق طلب تو تلب تلب تلاش تلاش جدو کردہ کسی راہ ٹرد راہ ٹور کے آخر منزل تہ دل دیا کیفیت تھوڑی جی وزاحت نال کیتیاں موضوع نہیں پورا بیان کردہ ادر ویخ محبت آیا سی درد نہیں درد کی جدائی جی روح جنا چیر جسم چ نہیں سی آئی ایر محبت رکھ دی سی، درد نہیں سی رکھ دی جدو تن چ رب نے رکھیا ہے اس ذات جلویاں تو جدا ہوئی ہے، جدا ہو کے جان درد چھپ گیا ہے، لیکن جے مل جائے کوئی مرشد کامل والا تے پھر تیلی نسالے اگ بان بن جدو جدا ہوئے درد ہر کافر سی پر کوئی محمد بھی ورگا رگڑن والا مل جاتا ہے تو پھر بلال الحال درد ظاہر ہو جاتا ہے بدرگاہ مثال دی روم سائی اقبال جیسا فقیر دے تی تے اس آخر علاج آتے علاج آدش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا رومی سرکار دی مسلوی پڑی شروع کے دے تو دود پی بس بانسری تو نے شکارت میں کنت بس میں ہاشکار فارسی کا لیکن سمجھانا لطف ہے توجہ ہے ادھر مولا روم نے انسان دی جدائی تے درد پیدا ہونے کی مثال بانسری فرما نے بانسری جدو بانس تو ہوئی ہے جانس تو بانسری ٹوٹا جدا ہوں جدو جدا ہوئی ہے درد آن کے لک گیا لیکن درد اپنا کدو ظاہر کردی جد سی نا سرخ ہوں پھر کوئی نئے نواز آد اپنے منہ چ لک مارد پھر بانسری آپ بھی رویے جگنو بھی رویے فرماندر نے جلیا اس ذات پاک تو جدا ہوئے درد تیرے بچ لک گیا ہے لیکن ہن اس درد آست تین سی تی تی موریاں، موریاں، چلنی، چلنی چلنی اے ادھر سینا موریاں موریاں, موریاں بن جائے ادھر کوئی محمد عربی ورگا نظر پا کے تیرے اس روح کی بانسری ٹوک مارے پھر وی کم عشق تے درد دیا چیکا نکل دیا ریا جڑا تیرے بیٹھے گا وہ بھی درد دا سمندر بن کے اٹھ جائے تو بچا بچا کھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا نہ کھی سے شکست ہو تو از در درد ہے نی آنا سارجو سج گل لمبی نہیں کر دو پتا لگ گیا درد کی بنتا ہے درد پیدا کیون ہوں اللہ والے کو درد کمجھ نہیں ہر دل والے ہی دل بادشاہ دل والے جگ بادشاہ بن نے کیوں ایک بادشاہ سارے بدن دا قبضے آیا سمجھ ساری دنیا قبضے توجہ نہیں فرمائی لیکن اتنا ضرور اے اے اللہ تعالی نے دو گٹ فاصلہ بڑی حکمت نار رکھا ہے عشق دا محل دل لے. علم دا محل اقل انا ضرور رکھنا چاہیے تبجو عقل چوکی دار رو غالب نہ ہونے پاوے دل دے عقل دل دے غالب ہو, ہو گیا پھر دل لگا جی فرمائی عقل ارار ہے ای پتہ لگے گا علم دور رکھنی عشق دی دولت تو دور ہٹ گئی نے سیدے راہ پاؤنا سی عقل نوں سوچ کسے نوں نا کر کے قسم و دی ناو نا جے اکے سنیا کونا دساد مک جانگے کیوں عقل جڑی ہے عقل بڑی بکار ہوں جدو چور د پچھے کل چوکیدار چور دے, نال لگ جان دے پھر یہ ہر رنگ دے اپنا لیند اپنا او سیدا کرنے کی خاطر کسی تھان سے جی ویکد اتے او ہونا مال بھی بن گئے اتے مال بھی بن جائے ات پیر بن گئے کم بننا اتے پیر جیب ویخے اتنے بابا تابا باب بن دا یعنی ہر رنگ چار اشک چا آخر ہے کھ نہ رو اصار دٹام نہیں در یار دے تو سر ہٹاونا نہیں ایسے گل نڈا کلندر اقبال فرما اقل ار سو دس بنا لیتی ہے عقل ایار ہے سو دس بنا لیتی ہے عشق بے چار عشق بے جارا ملا ہے نا, نا زاہد نہ کی تبجو نہیں فرمائی لیکن اتنا ضرور اقل تنا کہ ہر عشق دے وچ ہی ولٹی جے اگر عشق جاوے اقل پھر نتیجہ ہے بندہ مجذوب بن ج عقل اپنی عشق تھانے تھابے عشق اپنی تھانے کم کرے دل اپنی تھانے عقل اپنی, اپنی پھر اے ہوئی ولی بن بلی بنتے جڑے نبیاں وراثت رکھنے والے آدھے نے مجذوب نہیں مجذوب راہبر نہیں بنتا اے راہبر بنتے نے کیونکہ ہر نبی عقل بھی اپنی قائم رکھ رکھد عشق بھی اپنی تھان تائم رکھد ہر ایک حق ادا کرشک دلبا اقل ہو جا پڑھایا بھول جار پچھے لیکن او بھی بے اقلی بھی عجیب ہوں تاج دارے گول اللہ تعالی نو سرکار آگ بولو یہ حال ہو گیا سی حالانکہ آپ نے بھی مشرق مغرب پڑھ مگر تے تک پہنچے لیکن ایک وقت ایسا آیا عشق کا جو غلبہ ہویا نا عقل شریف تے اگلے نماز بھی پڑھا سن آپ ہوش دعا دعا کے پتہ نہیں نماز کی پڑھتے اس مقام د پہنچ کے آپ فرماؤں نے سب, سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی سب لکھیا پڑھیا بھولا بیت سجنے دے گا بیٹھی بھم دم لو لو سامان دل لگڑا پے پری نالو تھے دم رڑ دی نہیں مجال علیہ ذل جلال علیہ نائشک والا بن ججلو بن جگر والا بن جاوے تو محبوب بن ہے جڑا نبی نبی بھی اس راہ نبیاس بھی اسی راہ تو نہیں دنیا عجیب ہی ششو وہ ششو یا ماہرومی یا عقل تو ماہرومی دونوں نو رلا کے ہی سارا کما جو نہیں فرمائی کر کے سخی سلطان باہو بول عجیب <ممتون> گل ہے کیسی عجیب گل ہے ایمان مگتے نے عشق منگتے آپ فرما نے ایمان <متون> سلامت <revolutionary> ہر کوئی منگا ہری کوئی, کوئی منگتا پر عشق سلامت کوئی حو منگی مان شرما इशको मंगनी मानी शर्मा मन इश्कों दिल गैरत होई ایمان خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی بہو بہو میرا عشق سلامت رکھی بہ میم نیا تھرو اپنے خبے پاسے پہلوانا نو بٹھا سن سجے پاسے آلما نو بٹھا سن سامنے اپنے آشکا نو بٹھا سن وہ رومیاں کیوں فرمایا اس واسطے خبر پاسے دل پہلوان بٹھا سن تاکہ بہادری پیدا ہوتی رہے سچے پاس علما بٹھا سن تاکہ علم و حکمت آ دے سامنے اپنے آشک بٹھا سن آخے کیوں آتے نے شیشے واگ شیشے تصویر دسدی شیشے اپنی تصویر دستی دس سی جو خوبی ویخ سن شکر پڑ دے سن جو خامی دے سن کٹن کی کوشش کرتے سن تا کر کے انہوں دا بہڑا دنیا پار پہلوان سجے جی پاس او سامنے ادھر بھی مردوں پر نگاہ پڑے ہاں ہا ہا ہاں ادھر نظر کرے تو نبی کے وارس بیٹھے ہوں ادھر سامنے بیٹھیے تو نبی دے عاشق بیٹھے ہوں میں ادھر نظر کرے تو شاہ علی دا میدان یاد آوے اگر ادھر نظر کرے تو مولا علی دا علم یاد آوے اگر سامنے نظر کرے تو محمد اربی دا عشک سامنے نظر کرے تو نبی نظر آئے ادھر سفت ذات دسے آپ ادھر بھی صرف نازک ہو گئے ادھر بھی صرف نازک ہو سامنے بھی صرف نازک ہو جز ناز گی فرمائی نے لانا گل ہوتی گال گل پی کرنے مرفت نا پا سمجھا گلا گلا دسیا جی میں سنیت چاڑ رہا یا سننیت تو کڈ سنت نہیں تو پھر جاگے سونت ہے ہی کوئی نہیں سیدھی گل جی طرح کے نہیں ہر ایک وارش اس کا درجہ دے رہے سب بڑا درجہ ان آشکا کا نہیں وہ سامنے آئی نہ المو مرعات میرا آخر رومی آپ فرما دیں حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے دا ایک بہلی سی جد مشڑاہ بچپنے کا بہلی ملنا فرما نے یار بغیر تحفے تو یار مل جی سمجھو چکی گل چلے بغیر دانیا تو تحفہ لے آتا کہ نہیں ارد کردہ سونے ترے واسطے تحفے لبے پر تری شانکو لبا سارا تو سونا سا میں گاڈے سونے دے کی قدر ہونی میں سر لیا توحفہ ل مقصد توحفہ لیا مقصد تو نے, مقصد دو نے ایک مقصد یا میری یاد کا بہانا بن یا دقص تیرے ورگا تے کوئی تو ہے ہی نہیں می شیشا لیا آپ نو ویخ لے یاد کا توحفہ جدو ویخے گا تیرے ورگا سونا کوئی, کوئی, کوئی نہیں شیشے نو ویکے گا تحفہ لے جانا تے شرمندہ ہوں ایڈے سونے دے کی تحفہ رکھا لیکن اتنا ضرور ہے میری یاد کا بہانہ بن گیا تیری بار گاہفا کی بنیا توحفہ تہ میں صرف تینو وکھاونی رومی فرمادا گل کر کے جھلیا اے اللہ والے نے فقیر لوگ آشک لوگ وہ رب کول جدو جانا ہے رب پوچھے گا یارو میرے والے کی توحفا لے گیا ہے جے آخلا سونے آ تیرے سونا کوئی نہیں سی. کیڑی تیرے واسطے توحفہ لائے آؤ گے ہوں صرف شیشا سادے دل دے شیشے لے آیا دل کے شیشے چ اپنی شانا ویس لے بچ اپنی شانا ویخ ل ہے تصا تو صرف اپنی یاد نہیں بہار نہ لایا نو ادھر بے خلا دیا, من دیا دل دا ویڑا صاف نہیں ہوتا صاف ہونا سکی نبی پاک کرد بد مذہب بد کول دل بھی لب سکس بھی لب سکتا ہے پر دل دے ویڑے صاف کرنے والے سوائے سونی تو نہیں لب سک کمال میں گا جاگا دن نو جاگا دن نو جاگا عشق نہیں آنا جنہیں چر کسی نگاہ نہیں پی امام غزالی جیسا حجت الاسلام میں دل پڑھ لے لیکن میرے دل دا کوہڑ ختم نہیں ہویا پیڑ ختم نہیں ہوئی جدو میں لبنان پہاڑیاں بیٹھے فکیر کو گیا پتا لگا ہے نبیسط بھی ای نبی کا درد بھی اتنے میں سمجھ گیا اگر نبی بارش بیٹھے یہ ہوئی لیکن نو رتبے رکھ کے مننا حکمت اگر ایک نو مان کے دوسرے دا انکار کرے گا تو یہ اگر کسی کوفز لبی شکریہ ادا کر چلو وراثت لے بیٹھے اگر کس کو لبے بھی ادب کر چلو لے بیٹھے اگر کسے کوشق کی لبے جا کے ڈیرا لا لکری ادا کر میٹرو سٹور سارے ہر سوچے موڑا, موڑا شریف والے مناظر اسلام جیسے تاجدار گولڈا جیسے اس طرح میٹرو سٹور نے ایس سارا سودا بچے لیکن ہوں ساری دکان ہر میٹرو سٹور تھوڑے بھائی جی تے سودا نہیں لبا ٹماٹر والے نو لار تو سٹی خلام تک میں ایک تھان لبنی سارا سوا لبے تو ہو سکتا ہے ہانڈی لبے ہی نہیں آ <qu> <mañana> <familiar> اس واسطے تین بار نے حافظ اپنی اپنیست لے بیٹھا ہے عاشق اپنی لے بیٹھا ہے عالم اپنی لے بیٹھا ہے ہر ایک دا شکریہ ادا کر مگر نقطہ بچوں دسا کسی ایسے ظالم دے نہ جاوی جڑا علم حفظ ہفت درد والوں دا دشمن بنا دے وے مسال ایسے کو مسالا گرم لین جائے یا ٹماٹر مسالا جہترے ہوں نا سبزی رکھنے والے گوشت رکھنے نہ جی مطلب یہ ہوا کہ مسالا ہی کھا اشکالے اصل نے فرمایا ایسا عجیب عجیب ایسی پیڑ ایسی عجیب پیڑ دل دی دولت کوئی ایسی عجیب دے درد دولت جدو بس جے پھر فکیر آخد ہی زندگی فس ج آلہ حضرت بریلوی بھی فرما ہے تو نے تو کر دیا تبیب آتش سے کا ن کا نے تو کر دیا تبیب آتش سے کا حافظ گئے جہالت عشق کریں گے مذمت شروع ہو ریفرو گے آشکا نو جڑ جانگلے بندے بلا تحکام نو آ سمجھ نہیں لگی, لگی, لگی ایگڑا کر دے آ اپنی تھانک تے مشال لوکاں کر دے چاننا آپ نیت بے شاہ فرما یہ گلا پڑھ کے وہ کہ تے مشال جی مشال جی جان مشال جہاں پڑ کے ملا مشال جی دونوں ایک چیت دو چکی فرد آرد کرا گا بے شاہ کا حق بنتا وہ کہہ سکتا ہے ملا مشال جی ملا اتراج کر سکتا ہے کیوں اوپر بیٹھا احکام سے پہنچ گیا لیکن تھلے آدھے اتراج کرے تو بن گئی وہ یار ملا مشال جی آگواں مشل چوک لکان چان کردہ نا आपेरे नेत मेरे वर्गा जो तो है भाजी आप भी हनेरे अगले भी क्यों आके यार तू बड़ा भेना तू, हनेरा हनेरा। चानल करना आप हनेरे वे तू लिखे है लोगेरा चान करना है आपेरे बच सियाण लिखे अन्ना प्या अन्ना प्या खोबे खुबिया खोबा जाण دریاوکی تین چراغ لیا کڑمی کہ دستا تو واقعی میم نہیں میس واسطے کہ میں خوبیا وا کسی نہ خوب جایا آلم عاشق نہ بن سکے چلو ہوئی تو چراغ ہاتھ چ رکھنا جانا دوسرے نچا رہا آپ خوبیا پہ والی ورگا آشق ہولم ہو آپ بھی چانچن جگ بھی تینا نو اپنی تھان رکھنا ضروری ہے لیکن گل یہ ضروری ہے کہ میاں وہ اگے نہ جاؤ حفظ واسطے اور علم واسطے جیڑا درد والوں کا مخالف ہو جیڑا کیوں وہ پھر تینو اصل تو پیا کٹنا ہوں تینستا اللہ وا دریق مولا انہوں پاک صدقہ دولت درد نواز دے آخر آواز